جسم اللہ الرحمن الرحیم صلاحۃ والسلام سلام علیکہ رسول اللہ یا حبیب اللہ الحمد للہ ازوجل فقیر مدینہ کے مطالعے کا سلسلہ جاری ہے اور آج نو محرم الحرام چودہ سو چالیس سن ہجری بمطابق بیس سپٹمبر دو ہزار اٹھارہ تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے اور اس وقت دوپہر کے تقریباً تین بج کر ترپن منٹ ہو رہے ہیں آج اس مبارک مہینے کی مناسبت سے ہم نے جس کتاب کو مطالعے کے لیے منتخب کیا ہے اس کتاب کا نام ہے سوانح کربلا اور اس کتاب کے مصنف علیہ رحمت کا نام ہے صدر الفاظ الحضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مرادہ بادی علیہ رحمت اللہ لہادی اور یہ خلیفہ ہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اور یہ تصنیف جو ہمارے سامنے موجود ہے یہ پیشکش ہے مجلس المدینتُالم العلمیہ دعوت اسلامی کی اور اس کو نشر کرنے والا اس کو چھاپنے والا ادارہ مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی ہے واقعہ کربلا پر مشتمل روایات پر مشتمل یہ کتاب ہے اور اس کا انشاءاللہ مطالعہ کریں گے ابتداً اس کتاب کے متعلق کچھ بتا دوں کہ تقریباً یہ سو ڈیڑھ سو تقریباً دو سو صفحات پر مشتمل ہے یہ کتاب انشاءاللہ اس کتاب کو کوشش کریں گے ابتدا سے اختتام تک اس کا مطالعہ کریں اور آپ سب دوست ہمارے ساتھ اس کتاب کو سماعت کرنے میں مشغول رہیے گا انشاءاللہ اس کتاب کے سننے سے ہمارے کو اصل تعارف نصیب ہوگا اور واقعہ کربلا کے متعلق بھی بہت ساری معلومات جو مستند ذرائع سے پہنچی ہیں اس کی پتہ چل... اس کے متعلق پتہ چلے گا ابتداء مصنف کا کچھ تعارف ہے ابتدائی حالات ان کے سماعت کر لیں انشاءاللہ اس کے بعد کتاب کے اصل موضوع کی جانب چلیں گے تعارف مصنف ابتدائی حالات مغل تاجدار محی الدین اورنگزیب عالمگیر کے دور حکومت میں ایران کے شہر مشہد سے کچھ ارباب فضل و کمال صدر الفاظل یعنی کہ مصنف کتاب کے آبا اجداد ہندوستان آئے انہیں بڑی پذیرائی ملی اور گونا گون صلاحیتوں کے سبب قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا اسی خانوادے میں حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب نظہت کے گھر مراد آباد یو پی میں اکیس سفر المظفر سن تیرہ سو ہجری مطابق یکم جنوری اٹھارہ سو عیسوی بروز پیر ایک ہونہار سعادت مند بچے کی ولادت ہوئی فیروز مندی اور اقبال کے آثار اس کی پیشانی سے ویدہ تھے وہی بچہ بڑا ہو کر دنیا سنیت کا عظیم رہنما ہوا اور صدر الفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمتہ اللہ الحادی کے نام سے جانا پہچانا گیا اور اپنی علمی جاہو حشمت شرافت نفس اتباع شریعت اور زہد و تقوی سخن سنجی حق گوئی جرعت و بے باکی اور دین حق کی حفاظت کے معاملے میں فقید المثال ٹھہرا آگے مصنف کے بارے میں ابتدائی تعلیم کے متعلق اور درس نظامی اس کے بعد فراغت دستار فضیلت اعلیٰ حضرت کی پہلی زیارت اور اس کے ساتھ ساتھ بیعت و خلافت درس و تدریس تدریس کا انداز وظیفہ تدریس سے استغانہ علم طب کی تحصیل تقریر و مناظرہ دارالافت خوش نویسی جامعہ نعیمیہ مُراد آباد کا قیام اور مصنف علیہ الرحمہ کی تصنیفات و تعلیفات کے متعلق اور مصنف علیہ الرحمہ کی وفات کے متعلق بھی اس کتاب میں ابتدائی تعارف کے اندر یہ سب چیزیں آتی ہیں لیکن ہم چونکہ آج ہمارا جو موضوع جس کے متعلق مطالعہ کرنا ہے وہ کمپلیٹ ہو سکے اس لیے ہم اس تعارف کو چھوڑ کر اصل کتاب کی طرف آتے ہیں کتاب کی ابتداء ہم کرتے ہیں صفحہ نمبر چوبیس سے رسول کریم علیہ السلاۃ وسلام کی محبت ہر شخص جس کو اللہ تعالی نے عقل و فہم کی دولت سے سرفراز فرمایا ہے یقین کے ساتھ جانتا ہے کہ جس کے ساتھ عقیدت اور نیاز ایمان میں داخل ہو اور بغیر اس کو مانے ہوئے آدمی مومن نہ ہو سکے اس کی محبت تمام عالم سے زیادہ ضروری ہوگی ماں باپ اولاد عزیز و اقارب کے بھی انسان پر حقوق ہیں اور ان کا ادا کرنا لازم ہے لیکن ایک شخص اگر ان سب کو بھول جائے اور اس کے دل میں ایک شمع بھر محبت و الفت باقی نہ رہے اور سب سے محض بے تعلق ہو جائے تو اس کے ایمان میں کوئی خلل نہ آئے گا کیونکہ ایمان لانے میں ماں باپ عزیز و اقارب اولاد وغیرہ کا ماننا لازم و ضروری نہ تھا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے جب تک لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معتقد نہ ہو ہرگز مومن نہیں ہو سکتا تو اگر اس کا رشتہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ٹوٹا تو یقیناً ایمان سے خارج ہوا کہ تصدیق رسالت بے محبت باقی نہیں رہ سکتی اس لیے شرا متحر نے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہر شخص پر اس کے تمام خویش و اقارب اعزا و احباب سے زیادہ لازم کی ہے قرآن پاک میں رشاد فرمایا یا آ منو لاتو لا تتخذوا اکم و اخوان کم اول انس تحبو تحب القفر المان ومََ یتول من کم فلاکن آیت کا حوالہ پار دس سور توبہ غالباً آیت نمبر تیئیس ہے اے ایمان والو اپنے باپ اور بھائیوں کو دوست نہ سمجھو اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں اور تم میں سے جو ان سے دوستی کریں وہی ظالم ہیں ایک اور آیت مبارکہ میں ارشادِ الہی ہے سماعت فرمائیں کل انکان آبا اکم و ابنا اکم و اخوا ن اخوا نکم نک طرف تمہا و تجارت تخشن کسادہ و مساکنوں تردو نح احب علم من اللہ و رسول ہی وجہ ففی صبیل ہی فطربسو حت یاتی اللہ عمرِ اللہ ہے اور غالباً آیت نمبر چوبیس ہے ترجمہ سماعت فرمائے فرما دیجیے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبا اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہاری پسند کے مکان یہ چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا تیسری آیت مبارکہ کا حوالہ سماعت والذین ودین رسول اللہ لہم عذاب علیم ترجمہ اور وہ جو رسول اللہ کو ایزا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے چوتھی آیت مبارکہ سماعت فرمائیں و وَرَسُولُهُ رسول حق گردو ہوں ان مُؤْمِنِينَ ممنین اور اللہ و رسول کا حق زائد تھا کہ انہیں راضی کرتے اگر ایمان رکھتے تھے پانچویں آیت مبارکہ سماعت فرمائیں أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللَّهَ و رسول نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذالق الْخِزْيُ العظیم کیا انہیں خبر نہیں کہ جو خلاف کرے اللہ رسول کا تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے ہمیشہ اس میں رہے گا یہی بڑی رسوائی ہے مؤمنین اور مؤمنات کی شان میں ارشاد فرمایا سماعت فرمائیں و اللَّهَ وَرَسُولَهُ سیرو اللہ انَ اللّہ عزیز الحکیم اور اللہ رسول کا حکم مانے یہی ہیں جن پر عن قریب اللہ رحم کرے گا بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے آیت نمبر سات ماکان علی اہل المدینتی ومنتو رسول سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو بیس ہے ترجمہ سماعت فرمائیں مدینہ والوں اور ان کے گرد دیہات والوں کو لائق نہ تھا کہ رسول اللہ سے پیچھے بیٹھ رہیں اور نہ یہ کہ ان کی جان سے اپنی جان پیاری سمجھیں ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آبا و اجداد انبیاء و اولیاء اولاد عزیز اقارب دوست احباب مال و دولت مسکن وطن سب چیزوں کی محبت سے اور خود اپنی جان کی محبت سے زیادہ ضروری و لازم ہے اور اگر ماں باپ یا اولاد اللہ و رسول از صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رابطہ عقیدت و محبت نہ رکھتے نہ رکھتے ہوں تو ان سے دوستی و محبت رکھنا جائز نہیں قرآن پاک میں اس مضمون کی صدحہ آیتیں ہیں اب چند حدیثیں پیش کی جاتی ہیں پہلی حدیث بخاری و مسلم نے حضرت انس سے روایت کی کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن لا يؤمن احدكم حتی اكون احب الیه من احدم حت اکن احب و ونس اجمائین حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں کوئی مومن نہیں ہوتا جب تک میں اسے اس کی والد اور اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا اور محبوب نہ ہوں دوسری حدیث سماعت فرمائے کال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث من المََََََََََََََََََََََََََََََ کنفی وجد اب ہن حلا من کان اللہ و رسول ہُو احب الماں لا ومن احب ابدن لاحب ہومََ ومن یک رہو این یعود فلقفری بدا ان يعود في الكفر بعد ان قد المنح کما یک رہو اینقا فناری روا الباری و مسلم عن انس رضی اللہ تعالی انہ حضور اقدس نے فرمایا تین چیزیں جس میں ہوں وہ لذت و شیرنی ایمان کی پالتا ہے پہلی جس کو اللہ اور رسول سارے عالم سے زیادہ پیارے ہوں دوسری اور جو کسی بندے کو خاص اللہ کے لیے محبوب رکھتا ہو تیسری اور جو کفر سے رہائی پانے اور مسلمان ہونے کے بعد کفر میں لوٹنے کو ایسا برا جانتا ہو جیسا اپنے آپ کو آگ میں ڈالے جانے کو برا جانتا ہے حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی چیزوں کو محبوب رکھنا حضور علیہ السلام کی محبت میں داخل ہے قدرتی طور پر انسان جس سے محبت رکھتا ہے اس سے نسبت رکھنے والی تمام چیزیں اس کو محبوب ہو جاتی ہیں حضور علیہ السلاۃ وسلام سے محبت رکھنے والے بھی حضور علیہ السلام کے وطن پاک اور حضور کے وطن پاک کے رہنے والوں اور حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کو جان و دل سے محبوب رکھتے ہیں حدیث پاک سماعت فرمائیں انبنِ عباسن عباس قال قال رسول اللّہ صلی اللہ علیہ و احب العرب لی طلاسن لی انّی عربی و القرآن و عربی و کلام و عربی روا البحقی فی شعب الامان حضرت ابن عباس ردی اللہ تعالیٰ عن حسن مروی ہے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمایا اہل عرب کو محبوب رکھو تین وجہ سے وہ یہ ہیں پہلی وجہ حضور نے ارشاد فرمائی کہ میں عربی ہوں دوسری وجہ قرآن عربی ہے تیسری وجہ اہل جنت کی زبان عربی ہے حدیث نمبر چار ان عثمان ابنی عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غشل عربہ لم یدل فی شفاعتی ولم تنلحُو مودتی روا ترمضی و دعاف و دعاف و دعاف فی مقامی مقبولۃ حضرت عثمان بن عفان رطی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ و نے ارشاد فرمایا جس نے اہل عرب سے بغز و قدورت رکھی میری شفاعت میں داخل نہ ہوگا اور میری مودت سے فیض یاب نہ ہوگا حدیث نمبر پانچ عن سلمان رد اللہ تعالی عنہ کال کالہ لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تبغد فتفارق فت قلت کا یا رسول اللہ کئی فبغد کا وبک ہدا قال تبغد العرب فتب غادنی روا ترمی و رسول پاک صلی اللہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ مجھ سے بغض نہ کرنا کہ دین سے جدا ہو جائے گا میں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے بغض کر سکتا ہوں حضور علیہ صلاۃ السلام ہی کی بدولت اللہ تعالی نے ہمیں ہدایت فرمائی فرمایا کہ عربوں سے بغض کرے تو ہم سے بغض کرتا ہے ان احادیث سے صاف ظاہر ہے کہ حضور علیہ صلاح السلام سے نسبت رکھنے کی وجہ سے اہل عرب کے ساتھ محبت رکھنا مومن کے لیے لازم اور علامت ایمان ہے اور اگر کسی کے دل میں اہل عرب کی طرف سے قدورت ہو تو یہ اس کے ایمان کا ضعف اور محبت کی خامی ہے اور اہل عرب تو حضور علیہ السلام کے وطن پا کے رہنے والے ہیں حضور علیہ السلام سے نسبت رکھنے والی ہر چیز مومن مخلص کے لیے قابل احترام اور محبوب دل ہے صحابۂ قبار رضوان اللہ علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کے قدم گاہ کا ادب کرتے تھے چنانچہ ممبر شریف کے جس درجے پر حضور علیہ السلام تشریف رکھتے خلیفہ اول نے ادبن اس پر بیٹھنے کی جرت نہ کی خلیفہ دوم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی نشست پر بھی بیٹھنے کی ضرورت نہ کی اور خلیفہ سالث حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی نشست پر کبھی نہ بیٹھے رواہ الطبرانی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس سے اندازہ کرنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل و اصحاب کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ادب و تعظیم کو لازم جاننا کس قدر ضروری ہے اور یقیناً ان حضرات کی محبت سعید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے اور حضور علیہ السلام کی محبت ایمان حدیث سماعات فرمائیں ان عبد اللہ ہبنی مغف والن قال, قال رس اللّہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ, اللہ, اللہ في أصحابي لا تتخذوهم غردا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغدهم فببغض أبغدهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يخذوه خدا یا خود ہُوا حضرت عبداللہ بن مغفر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا کہ میرے اصحاب کے حق میں خدا سے ڈرو خدا کا خوف کرو انہیں میرے بعد نشانہ نہ بناؤ جس نے انہیں محبوب رکھا میری محبت کی وجہ سے محبوب رکھا اور جس نے ان سے بغض کیا وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے اس لیے اس نے ان سے بغض رکھا جس نے انہیں ایزا دی اس نے مجھے ایزا دی جس نے مجھے ایزا دی اس نے بے شک خدا تعالیٰ کو ایزا دی جس نے اللہ تعالیٰ کو ایزا دی قریب اللہ تعالیٰ اسے گرفتار کرے مسلمان کو چاہیے کہ صحابہ کرام کا نہایت ادب رکھے اور دل میں ان کی عقیدت و محبت کو جگہ دے ان کی محبت حضور کی محبت ہے اور جو بدنصیب صحابہ کی شان میں بے ادبی کے ساتھ زبان کھولے وہ دشمن خدا اور رسول ہے مسلمان ایسے شخص کے پاس نہ بیٹھے حدیث سماعت فرمائیں حضرت ان اے عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ادارہ آئی تم الینا یسبون صحابی فقول العنت اللہ علیہ شرکم روا ترمیمزی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے اصحاب کی بدگوئی کرتے ہیں تو کہہ دو کہ تمہارے شر پر خدا کی لعنت ان احادیث سے صحابہ اکرام علیہم رضوان کا مرتبہ اور مومن کے لیے ان کے ساتھ محبت و اخلاص اور ادب و تعظیم کا لازم ہونا اور ان کے بدگویوں سے دور رہنا ثابت ہوا اسی لیے اہل سنت کو جائز نہیں کہ شیعوں کی مجلس میں شرکت کریں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے میل جول مومن خالص الاعتقاد کا کام نہیں آدمی اپنے دشمنوں کے ساتھ نشست و برخاست اور بخوشی دلی بات کرنا گوارا نہیں کرتا ہے تو دشمن رسول اور دشمنان اصحاب رسول علیہ صلاۃ السلام کے ساتھ کیسے گوارہ کر سکتا ہے اصحاب قبار میں خلفۂ راشدین یعنی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم سیدنا حضرت عثمان غنی سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا مرتبہ سب سے بلند و بالا ہے انشاءاللہ شاء اللہ وجل دیگر آڈیوز میں آپ لوگ خلیفہ اول پھر خلیفہ ثانی ثالث اور حضرت علی کے بارے میں سماعت کریں گے وہ آخر ان الحمد رب العالمین اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مطالعہ کرنے اور اس پر عمل کرنے اور سچی اور پکی نسبتوں سے محبت نصیب فرمائے آمین بھی جہن بمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علی